تکاتو ہو. کتاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جرجی سنساری صاحب انڈیا والے بقام جائیں مجسرات مستقیم تین ہٹی کراچی مورخہ 29 جنوری سن 2008 موضوع ہے طریقہ نماز یاد رکھیے اسلامی کا کیسٹ مرکزی منظور کالونی گجر چوک کراچی و و و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم فلن تبی غیرامدین وعن مر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استطلع علينا رجل شديد البياض الثياب و شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس صلی اللہ علیہ لا ووزع وقال يا محمد عن الاسلام قال الاسلام لا الہ الا اللہ وان محمد وتوطی الزکا وتسوم رمضان وتخج البیت ان استتعت ایلیہ سبیلا قال صدقتا فعجبن له یساله ویسدقه قال اخبرنی انیل ایمان قال الیمان وان تومن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله وليوم الاخر و تومن بالقدر خیره وشره قال اخبرنی عن الاحسان قال الاحسان وان تعبداللہ کعنگ تراہ فا ان لم تكن تراہ فا قال اخبرنی عن السعہ قال مل مسئول عنہ بے من السائل قال اخبرنی عن اماراتها قال انت لدلمت ربتها وانتر الحفات العرات العالتا فی من اتدرون من السائل اللہ هو رب دنیا علما رب دنیا علما بڑی کوشش اور و جہت کے بعد ایک لمبی کوشش اور جد کے بعد یہ پروگرام آج کا یہ دن یہاں طے پایا اور آپ لوگوں سے ملاقات کا یہ بہترین موقع مجھے نصیب ہوا آج دو جگہوں سے دو آیات کی تلاوت کی ہے دین آئند اللہ اور دوسرا دوسری آیت اللہ کی نظر میں سب سے بہتر مذہب जब आप लोग इसको संभाली मैं अब डिस्टर्ब नहीं करता जब बिल्कुल ठीक हो जाए तब बता दीजिएगा और मुझे एक दूसरी जगह भी जाना है मैं साढ़े सात बजे से आगे नहीं बोल पाऊंगा मेरा एक दूसरी जगह भी प्रोग्राम है मैं इसको मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं اسپیکر سے مطلب نہیں ہے پبلک بھی تو دیکھنے کے سامنے آج کوئی خطیب کی حیثیت سے لمبا چوڑا خطبہ دوں گا تین بجے سے میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے آج اور جتنی تکلیف اور پریشانی آج مجھے ہوئی ہے اتنے دنوں میں اب تک نہیں ہوئی میں آپ سے بھی یہ چاہوں گا کہ مجھے میرے لیے بھی اپنی مخصوص دعاؤں میں میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے صحتِ کاملہ اور آج لطا فرمائے اور اس کے ساتھ جتنے بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو صحتِ کاملہ اللہ اور عاجلہ طافائ میں ایک درس حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسی آیت سے تعلق رکھتا ہے مجھے ابھی کاغذی بازار کی طرف بھی جانا ہے ادھر بھی ایک دوسرا پروگرام ہے عشاء کے بعد حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے حدیث متفقن علیہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث دونوں ہی دونوں ہی شائقین نے اس حدیث کو درج کیا ہے امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے ہیں اور امام مسلم اس حدیث کو کتاب المان میں لائے حدیث کے الفاظ ہیں وائل بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم استل علينا رجل شديد البياض الثياب و, و شديد السواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا حد حتى جلس الى النبي الله عليه وسلم فاصطنع ركبتيه الى ركبتي وبذع كفه على فخذي يا محمد اکبر آیت بھی میں نے پڑھی اندیسلام اللہ, اللہ کی نظر میں سب سے بہتر مذہب اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ارد گرد کئی صحابہ تھے نبی اکرم کے ارد گرد کئی صحابہ تھے میں بھی ان میں موجود تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں اس طال علئی نہ رج ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا تالا نمودار ہوا چمکا دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا شدید و بیاز سیاب کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا شدید سواد شار اور اس کے بال بہت ہی زیادہ کالے تھے کپڑے انتہائی سفید بال انتہائی کالے لا علی اثر السفر سفر کا کوئی نشان اس کے جسم پر نظر نہیں آ رہا تھا سفر کا کوئی نشان نہیں دکھ رہا تھا منہ آحت اور ہم میں سے کوئی آدمی اس کو جانتا بھی نہیں تھا یعنی ہماری بستی کا نہیں تھا وہ وہ کوئی دور سے رہنے والا تھا لیکن اگر وہ دور سے آیا ہوتا تو سفر کے نشانات پر ظاہر ہونا چاہیے تھے ایک مسافر کی سفر میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ کنڈیشن بھی نہیں تھی کپڑے سفید تھے بال کالے تھے چہرہ صاف و شفاف تھا کوئی پراگندا چہرہ نہیں تھا مٹی اور دھول آپ کے چہرے پر چھائی ہوئی نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا یعنی میرے علاقے کا بھی رہنے والا نہیں تھا تک کہ وہ آیا اور سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے کی اسٹائل پاس ندا رقبت ہی اللہ رقبت اپنے دونوں گٹنوں کو اس نے اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ویسے اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے یہ آیا اور اس نے بھی کی طرح یہ بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملا لیا اس ندا یوس نے تو اسناد ٹیک لگانا ٹکا دیا اس نے اپنے گٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملا لیا جوڑ دیا وضاق فی علا اور اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول کی دونوں ران پر رکھ لیا ایسے کیوں بیٹھ گئے اور اس طریقے سے بیٹھنے کے بعد کہتا ہے یا محمد اخبرنی نیا اسلام یعنی اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا یا نبی اللہ نہیں کہا بلکہ ڈائریکٹ نام لیا اس نے محمد اخبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دو کہ اسلام کسے کہتے ہیں یہ اسلام ہے کیا اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا انٹروڈکشن کرایا تعارف کرایا قول, لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ, الہ الا اللہ. اللہ کے علابہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ان محمد اور رسول اللہ اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مشکل کشا تصور کرنا یہ شرک فت توحید کہلاتا ہے اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے بعد نبی اکرم کی نبوت کے بعد نبی اکرم کی کرسی پر کسی دوسرے کو بٹھانا اور فائز کر دینا یہ شرک بر رسالت کہلاتا ہے عبادت اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں اور اطاعت محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں یا یہ کہ عبادت کس کی اور عبادت کیسی بس یہ دو ہی چیزیں اسلام ہیں اس کو جس نے سمجھ لیا وہ اسلام کو سمجھ گیا مَن عبادت کس کی اور عبادت کیسی صرف اس کا جواب اللہ رب تیمیہ نے یہ دیا عبادت اللہ کی عبادت کیسی عبادت ویسی جیسے محمد الرسول اللہ نے بتائی بس یہی دو چیزیں ہیں اسلام عبادت کس کی اللہ کی عبادت کیسی جیسے محمد الرسول اللہ نے بتائی پہلی چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سائل کو جو سوال کر رہا اخبر اسلام اسلام کسے کہتے فرمایا گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وانا محمد الرسول اللہ اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ مطلب یہ ہوا کہ منحصر رسول آپ نے جو باتیں دی ہیں وہ آپ فوراً لے لیجئے اس کو چھوڑنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے عبادت اللہ کی اور عبادت کس طریقے پر نماز ظہر میں کتنی بہت سے بھائی بارہ پڑھتے ہیں کوئی دس پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل مغرب میں آ جائیے تین فرض دو سنت دو نفل عشاء میں آ جائیے چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل تین وطر پھر دو سنت پھر دو نفل یعنی سترہ جبکہ نوافل کی کوئی تعداد متعین کرنا اپنی طرف سے یہ شریعت کے اندر ایک نئی چیز کی جات ہے چار سنت چار فرض دو سنت یہ ہے شریعت سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے ظہر میں لیکن اس کے بعد کہنا کہ دو نفل نوافل کو متعین کرنا یہ انسان کی اپنی طرف سے اور اس نلٹی میں ڈبلیکیٹ کی آمیزش ہے جبکہ نوافل کی تعداد متعین نہیں ہے آپ کو جتنی نوافل پڑھنا ہو پڑیے آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے دو ہی کیوں پڑھتے ہو دو ہزار پڑھیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے نوافل کو اپنی طرف سے متعین نہیں کیا جا سکتا ہے نوافل کی کوئی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب نوافل کے ذریعے ہوتا ہے اپنی طرف سے نہیں یا اسی طریقے سے فرض نماز کھڑے ہو کر سنت بھی کھڑے ہو کر نفل نماز بیٹھ کر یہ بھی اپنی طرف سے ایجاد ہے جبکہ شریعت یہ حکم دیتی ہے ہمیں کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو لیٹ کے نہ ہو تو اشارے سے پڑھو شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کے فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھو اور نفل بیٹھ کے پڑھو یہ ہم نے اپنی طرف سے کوالٹی اور کیٹیگریز نکالی ہے نماز کی اگر میرے نبی نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہوتا تو میں اس کو بھی داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتا میں گردن کاٹ ڈالتا ہوں. نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات دین میں شامل کر دے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بھی گردن کاٹ ڈالتا ہوں. ان ملا مولویوں کا کیا ہوگا جو دین کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ڈال رہا ہے نبی ڈال دے تو اس کی گردن اللہ کاٹ ڈالے جیسے ملا مولویوں کا کیا ہوگا من کا زبا لن فلی مقاعدہ جس نے جان بوجھ کر کسی بات کی نسبت میری طرف کی ہے اور جھوٹ گڑا ہے میرے اوپر حالانکہ وہ چیز میں نے نہیں دی ہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے فلیت ابوا مقاعدہ مرنار اس کا ٹھکانا ہی جہنم پہلی چیز کیا ہے کلمہ اسلام کے اور جس یہ کلمہ سمجھ لیا باقی یہ آ رہی وہ اسی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اجمالی بیان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی تفصیل یہ آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل کیونکہ نماز روزے زکاة اور حج کا جو ذکر آ رہا ہے وہ کلمے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں اسی طریقے سے یہ عبادتیں کرنا ہے جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتائی فرمایا توقی السلہ اس کے بعد میں دوسری چیز یہ کہ تم نماز قائم کرو توتیک تیسری چیز یہ کہ تم زکوٰۃ ادا کرو وہ تصور رمضان چوتھی چیز یہ کہ تم رمضان کے روزے رکھو اور پانچویں چیز یہ کہ تم خان کعبہ کی زیارت کرو حج کرنے کے لیے جاؤ انتطاط علیہ سبیلا اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہے تو یہ نماز ہے کیسے پڑھو اسلام کی تعریف تو یہ کر دی اللہ کے نبی نے اب نماز پڑھو تو کی مسئلہ نماز قائم کرو پڑھو نہیں پڑھنا تو وہ بھی شکل ہوتی ہے کہ پانچوں ٹائم کی ایک ساتھ پڑھ لو ایک, ایک مہینے کی ایک ساتھ پڑھ لو اور ہمارے کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں اور باقاعدہ ان کے مذہب و مسلک میں وہ چیز جائز بھی ہے شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا اور نماز کا قیام کیا ان نسلہ تک کتاب موقوط ہر نماز اپنے وقت پر مومنوں پر فرض کی گئی ہے سفر میں آپ ہیں یا بارش ہو رہی ہے مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ظہر اور آثر ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں جمع بائنس چلاتے ہیں ظہر کو لیٹ کر دیجیے آثر کو پہلے لے لیجیے اور دو نمازیں ملا لیجیے مغرب لیٹ کر دیجیے عشاء کو تھوڑا جلدی کر لیجئے اور مغرب عشاء ایک ساتھ ملا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ضرورت کے تحت سفر میں یا بارش وغیرہ ہو رہی ہو مسجد میں ہر نماز کے لیے جانا مشکل ہو تب آپ ایسا کر سکتے ہیں یا جنگ ہو رہی ہو ایسا کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی فجر کو ظہر کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا یہ نہیں کہ عشاء ہی میں ہم نماز پڑھ لیں پیدائش سے پہلے عقیقہ جائز نہیں ہے شادی سے پہلے ولیمہ جائز نہیں ہے وہ وقت اپنے وقت پر نماز پڑھی جائے گی جتنی اجازت شریعت نے ہمیں دی ہے اور جس وقت دی ہے ان حالات میں ہمارے لیے وہ چیز جائز ہے نماز کیسے پڑھو اللہ کے نبی خودی ہی ما گئے سلو کما رائے تمو نیو سلی وہ تم اسی طریقے سے نماز پڑھنا جس طریقے سے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ایک صحابی ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں گیارہ آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ نبی اکرم کی نماز جانتا ہوں لوگوں نے کہا پڑھ کے بتاؤ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر سینے پہ نیت باندھی اللہ بینی و بین خطایا الحمد الحمدللہ رب العالمی ملک یوم الدین کوئی صورت دونوں ہاتھوں کو کاندھے یا کانوں کی لو تک اٹھایا رف الدین کیا رف الدین کرتے ہوئے رکو میں گئے دعا پڑھی سمع اللہ لمن حمیدہ رف الدین کرتے ہوئے اٹھے پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو رف دین کیا اور آخری رکعت میں پیر کو باہر نکالا انگلیاں قبلے کی طرف کی اور پوری دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی کی نماز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور جب انہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وہ دسوں حاضرین جو وہاں بیٹے ہوئے تھے وہ چیخ پڑے اے میرے دوست اللہ کی قسم تم سے زیادہ بہتر نبی ہے کی نماز کو کوئی دوسرا پڑھ کر نہیں دکھا پائے گا یعنی تم نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے جس حال میں دیکھا ہے بالکل تم نے اسی طریقے سے بیان کر دیا ہے ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آخری وقت میں اللہ کے نبی نیچے نیت باندھنا شروع کر دیے تھے یا آمین منسوخ ہو گئی رب دین منسوخ ہو گیا صحابی کا یہ واقعہ نبی کے انتقال کے بعد کا ہے اور دسوں صحابہ کی شہادت ہے کہ ہاں بالکل تم نے صحیح کہا ہے اللہ کے نبی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے دس دس صحابہ کی مہر لگی ہوئی ہے تو کی مسئلہ اور نماز قائم کرو اور نماز ویسے پڑھو اور دیکھیے نماز چھوڑیے وہ سارے مسئلے مولوی صاحب فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا امام کی اقتدا کے ساتھ جائز ہے یا نہیں عجیب عجیب مسئلے ارے کیوں قید لگا رہے ہو اتنی اس میں کئی مسئلے اڑتے ہیں پہلا مسئلہ یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز پہلی شک ہے اس سوال کی دوسری شک یہ کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے ناجائز پہلا فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز دوسری شک فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز تیسری شک فرض نماز کے بعد امام کی اختاح میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز یہ لمبے چوڑے سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا دعا کرنا جائز ہے فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز ہے ہمیں ان دونوں شکوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے جو اٹھا کر مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے ہم اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر امام کی ابتدا میں امام جب دعا کرے اور ہم لوگ آمین آمین بولیں اور امام جب چہرے پہ ہاتھ پھیرے تب ہم لوگ چہرے پہ ہاتھ پھیریں اور اس کو ہر فرض نماز کا جز تصور کر لیا جائے کہ اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی ہم کو صرف اعتراض اس دعا پر ہے جس کو ہم بدات قرار دیتے ہیں یہ نماز کا حصہ نہیں ہے تحری تکبیر اور تحلیل تسلیم یہ ہے حدیث تحری تکبیر نماز کو تکبیر حرام کر دیتی ہے کیا مطلب تکبیر اللہ اکبر اب ساری چیزیں حرام ہو گئیں جو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھا ہم نے اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا بات چیت گفتگو یہ ساری چیزیں اب ہمارے لیے حرام ہو گئیں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ تحلیل حد تسلیم اور یہ ساری چیزیں ہلال کب ہوں گی سلام پھیرو تحلیل حد تسلیم سلام پھرا یہ ساری چیزیں ہلال یعنی سلام ان چیزوں کو حلال کر دیتا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ ساری چیزیں حلال یعنی دعا نماز کا حصہ ہوتی تو ضروریات ہے کہ آپ دعا تحلیل لحد دعا اس کو دعا حلال کر دیتی ہے لیکن دعا کا لفظ نہیں سلام کا لفظ آیا یہ سلام کا لفظ ہمیں بتلا رہا کہ سلام پھرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا بندے کا پرسنل معاملہ وہ چاہے تو ایک گھنٹہ مانگے وہ چاہے نہ مانگے اور وہ نماز میں ایسی کون سی چیز ہے جو اس نے نہیں مانگی اللہ اکبر اللہ مباحد بہینی وہ بہین خطایا کما بات بین المشرق مشرق اللہ میرے ان گناہوں کو دور کر دے جتنی دوری تو نے مشرق کو مغرب کے درمیان رکھی ہے اتنی دور کر دے پھر کہہ رہا ہے ہمارے ان گناہوں کو دھو دے بلمائی وسلجی ولبرد برف سے اولوں سے پانی سے دھل دے ہمارے ان گناہوں کو آپ فرض نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں کیا مانگیں گے دعا یہی سب تو دعا کرو گے اللہ میں گناہ گار ہوں میرے گناہ معاف فرما دے اے اللہ میں گمراہ ہوں مجھے سیدھے راستے پہ چلا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے ارے یہی ساری چیزیں تو تم کہو گے یہی چیزیں تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جس کو تم نے ابھی عربی میں پڑھی تھی اهدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے وہ لوگ جنہوں نے عربی میں نماز میں عربی میں دعا نہ مانگی ہو ان کو ضرورت پڑی ہو وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ میرے روزی روٹی میں پڑا ہو ان کو ضرورت پڑی اردو میں مانگنے کی انہوں نے نبی اکرم کی دعا پر اعتماد نہ کیا بھروسہ نہ کیا اس لیے ان کو ضرورت پڑی بعد میں اردو کے جملے اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تو ساری چیزیں وہ مانگی جو نبیا کرم نے بتائی ایک چیز یہ ہوتی ہے اے اللہ میرے باپ بوڑھے ہیں ان پر رحم فرما اللہ نے کہا نہیں, نہیں اپنے باپ کے لیے دعا وہ مانگو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں رب رحم ہوا کما رب یعنی اللہ میرے والدین پر میرے ماں اور باپ پر ویسے ہی رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا اوروں کی دعائیں اپنے الفاظوں میں مانگو باپ کے لیے دعا میری سکھائی ہوئی دعا مانگو ربرما کما رب بیانی صغیرہ آئے میرے رب میرے باپ پر ایسے ہی رحم فرما میری ماں اور باپ پر جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رام فرمایا اللہ دعا سکھلا رہا ہے اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دی ہے نماز میں یہ دعائیں جو نبی نے بتائی ہیں یا اللہ کے بتانے کے بعد بتائی ہیں اور ہم اللہ کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو نہ پڑھیں اور اپنی طرف سے دعا مانگے وہ کتنا نالائک بندہ ہے میرے بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا نہیں اسی لیے کہا اسلام کیا وقتو کی مسئلہ نماز قائم کرو اور نماز ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھائی ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں اپ کو ضرورت آج پیشائی اور وہ نماز میں نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں مانگو اکیلے جتنی دعا مانگنا ہے اللہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے اللہ کہیں میری عزت کو وہ مٹی میں نہ ملا دے مجھے کوئی دیندار نیک لڑکا عطا فرما دے اللہ میری بیٹی کا گھر بسا دے. اللہ میری بیٹی کے کو خیریت کے ساتھ مجھے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما مانگو دعا کون منع کر رہا ہے آپ کو کون منع کر رہا ہے لیکن اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ امام کے ساتھ مانگے امام کو کیا معلوم کہ تجھے کون سی ضرورت ہے امام بےچارا اپنی ضرورت مانگ رہا ہے پوری دعا کر رہا ہے اور تم آمین آمین بول رہے ہو امام بچارا کو آ رہا? اللہ مجھے نیک بیوی نیک عورت عطا فرما آپ کہہ رہے ہیں آمین فائدہ تو امام کا ہو رہا آپ کا کیا ہو رہا ہے فائدہ تو اس امام کا ہے آپ کا کیا ہے ارے آپ کے پرسنل معاملات ہیں اپنے رب سے گڑ گل گڑاؤ رو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ امام کو بھی نہیں بتا سکتے ہو ایک آدمی عیاش ہے بہت زیادہ عیش میں اس نے اپنی زندگی گزاری اللہ نے اس کو ایڈس کا مریض بنا دیا اب وہ نہیں اللہ فلاں کوئیٹس ہو گیا اس کو شفا دے نہیں کہہ سکتا ہے آج اس کی اس بیماری کو اس علیم و خبیر و لطیف کے علاوہ کو کوئی نہیں جانتا آج وہ گل, گل ہے رو رو کر کہہ سکتا اللہ میری بیماری کو تُو جانتا ہے کوئی بندہ نہیں جانتا اللہ میں آج اپنی آجزی اور انکساری سے میں تیرے سامنے دست دراز کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں تو مجھے شفائے کاملہ اور آج اللہ فرما ہوتی ہے کچھ پرسنل چیزیں جو آدمی اپنی انسان کو اور اپنے عالم کو اور اپنے امام کو نہیں بتا سکتا ہے اس لیے بندے کا پرسنل معاملہ ہے دعا کا بندہ جتنا مانگنا چاہے مانگے وہ تو نماز قائم کرو یہ اسلام ہے وَتُوتِيَ اور زکات ادا کرو ہاں زکات انکم ٹیکس انکم ٹیکس ہاں لیا جائے گا امیروں سے اور غریبوں میں لیکن اس کی ایک حیثیت متعین کر دی ہے استدار ساڑھے سات تولے سونا اور یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساڑھے تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی کسی ایک کے نصاب کو آپ پہنچ رہے ہو یا اتنی قیمت ہو آپ کے پاس آپ کا پروفٹ آپ کا مال ہو اور اس پر آپ کی ملکیت ہو اور اس پر ایک سال پورا گزر چکا ہو تو آپ سے سو روپے میں ڈھائی روپے چالیس روپے میں ایک روپیہ سو روپے میں ڈھائی ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار روپیہ آپ سے لیا جائے گا انکم ٹیکس امیروں سے لیا جائے گا غریبوں میں دیا جائے گا اور ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر بکری باندھنے کی رسی بھی کسی کی زکات میں نکل رہی ہوگی اور وہ روکے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا پتہ یہ چلا کہ زکات نہ دینے والوں سے جہاد کرنا اسلام کی نظر میں جائز ہے جہاد کا معاملہ بلاچی تو یہ لیا جائے گا اور غریبوں میں دیا جائے گا مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ مسلمان صرف مسلمان اسلامی کالونی گجر چوک کراچی اپنی مال کی پوری پوری اگر زکات ادا کر دے سال میں ایک ہی بار تو یہ جمعے کو جو روڈوں پر بھگاری نظر آتے ہیں اور سڑکوں پر جو کشکول لیے پھرتے ہیں اور عید اور بخرید کے دن جو لائن لگاتے ہیں اللہ کی قسم ایک بھی مسلمان بھگاری نظر نہیں آئے اگر مسلمان صرف اپنی اسلامی طریقے کے مطابق پوری پوری زکات اگر ادا کرنے لگے یہ مدرسے والوں کا احسان ہے جو تمہارے پاس چکر لگاتے ہیں ورنہ زکات دینا یہ تم پر فرض ہے یہ ان کا احسان ہے جو تمہارے گھر پہ آ کر وصول کرتے ہیں ان کو آپ بری نظروں سے بھگاتے ہو چلو اللہ کے نبی نے جس سونے اور چاندی کو جس مال و دولت کو تم زمین میں گاڑ گاڑ کے رکھتے ہو قیامت کے دن یہ گنجا سانپ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اس آدمی کے پیچھے دوڑے گا بالآخر اس کی گردن میں لپٹ جائے گا یہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا لیکن ہٹے گا نہیں یہ اس کی گردن میں چپک جائے گا یہ کہے گا یہ کیا معاملہ جو میری گردن سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا اور وہ چیخ پڑے گا انا کا نام کا میں تیرا وہی مال ہوں میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو زمین میں گاڑ گاڑ کے رکھا کرتا تھا جس کا تو بینک بیلنس بنا کر رکھا کرتا تھا جس کو تو نے اللہ کی سکا و خیرات میں خرچ نہیں کیا آج میں گنجے کی شکل میں آیا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ سانپ اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا ہوگا جو اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اگر وہ ایک فنکار اس روئے زمین پر مار دے تو اس کی پھنکار سے روئے زمین کے اوپر کبھی کوئی ہریالی پیدا نہ ہو زکات زکات ادا کرو دیکھیے کتنی ہمدردی ہے اسلام کے اندر نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ فرض سنتوں کو آپ گھر میں پڑھو نوافل گھر میں پڑھو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ آئے لوگوں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اللہ کے نبی فرماتے کی قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی قرآن نہیں پڑھا جاتا تم اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو قبرستان کی طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو نفلی نمازیں گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالو اور اگر آپ نہیں پڑھ پاتے مسجد میں جائز ہے تو کم سے کم اپنے گھر کی عورتوں پر اور بچیوں اور لڑکیوں پر زور دو کہ وہ زیادہ سے زیادہ نمازیں نوافل گھر پہ پڑھیں تاکہ شیطان اس گھر میں اپنا بسیرا نہ کر سکے افسوس تو یہ ہے کہ وہی ٹی وی لگی ہوئی ہے وہیں انڈیا کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں اور ہم ایسے شید ہیں ہندوستانی فلموں کے کہ پاکستانی فلمیں نے انڈین فلمیں دیکھنے کے عادی ایک طرف نٹ نٹنیوں کا ناچ آ رہا ہے یہاں ہماری جوان بیٹی دیکھ رہی ہے بےحودہ اور بے حیا گانے سن رہی ہے اور دوسرے والے روم میں ہماری بیوی جائے نماز بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھ رہی ہے تصور کیجئے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ تو پورا تصویروں کا اسٹور ٹیلی ویژن ہم نے اپنے گھر میں رکھ لیا اللہ جان رحمت کے فرشتوں کا کیا ہو رہا ہو ہم نے تو پورا اسٹوری لا کے رکھ لیا جائز طریقے پر آپ استعمال کریں کوئی چیز غلط نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کسی چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو تو وہ حرام ہے اسلام شراب ہم اس لیے پی لیتے ہیں کہ تھوڑا سکون مل جاتا ہے لیکن وہ دس بیماریاں پیدا کرتی کسی نے پوچھا حضرت عمر سے کیا شراب کو بطور دوا استعمال کر سکتا ہوں کہنے لگے الخمردا <داون لحظا بدوائن> شراب تو خود ہی ایک بیماری ہے وہ تمہارے لیے بطور دوا کیسے استعمال کر سکتے ہو وہ تو خود ایک بیماری ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں خمر خمر الخمر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانک نہ اور عورتوں کی جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کو اسی لیے خیمار کہتے ہیں عربی میں خیمار عورت جو سر کو چھپاتی ہے اوڑنی جو روپٹا دوپٹہ وغیرہ اوڑتی ہے اس کو عربی میں خیمار کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کے بالوں کو چھپا لیتی ہے اسی سے بنتا ہے خمر عربی میں ان نمل خمر تمہارے اوپر شراب اور جوا حرام ہے خمر شراب کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ شراب پینے کے بعد وہ عقل کو چھپا دیتی ہے شراب پیتے ہیں شراب پینے کے بعد پڑا ہے نالی میں منہ ڈالے ہوئے اور کہہ رہا میں اس دیش کا وزیر اعظم ہوں شرابی شراب کے نشے میں دھت نالی میں پڑا ہے نالی کی گندگی کھا رہا ہے اور کہہ رہا میں اس ملک کا وزیر آلہ ہوں شرابی کی نظر میں ماں بہن بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی گالیاں بھی دیتا ہے ماں کے سامنے ماں کو ماں کی گالی بیٹی کو ماں کی گالی بہن کو ماں کی گالی اس لیے کہ اس کی عقل کو شراب خمر اس نے ڈھانک دیا ہے اسی لیے اس کو خمر کہتے ہیں سکات ادا کرو کتنی ہمدردی ہے فرض نماز مسجد میں آؤ جماعت کے ساتھ قائم کرو ٹکنوں سے ٹکنے قدم سے قدم ملیں گے تو قدورتیں دور ہوں گی نفرتیں دور ہوں گی میرے دائیں طرف جگہ ہے وہاں میں جانا چاہتا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دشمن کھڑا ہے میرا مخالف کھڑا ہے ہم نے وہاں صف میں نہ کھڑے ہو کر دائیں طرف کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تو اس کو دیکھ کر ہٹ کر دائیں طرف گیا ہے اب تیری نماز نہیں ہوگی اب وہیں جاؤ وہیں کھڑے ہو ٹخنے سے ٹکنا قدم سے قدم کاندھے سے کاندہ ملاؤ جب یہ چیزیں بار بار ملیں گی تو انسان کا دل اندر سے نرو ہوگا کتنا محبت اور مساوات اور انسانیت کا مذہب ہے یہ اسلام زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی تاکہ امیر اور غریبی کا فرق مٹے روزہ بھی اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ امیروں کو احساس ہو سکے کہ ہم تو ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے رہے تب ہماری یہ حالت ہے ان غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جن کے گھروں میں کبھی چولہا نہیں جلتا روزہ بھی اسی لیے تھا اس لیے فرمایا لال تکون رمضان چوتھی چیز رمضان کا روزہ رکھو اسی لیے کہا گیا رمضان کا روزہ رکھو لال تت تکون تاکہ روزے سے تمہارے دلوں میں تقوا پیدا ہو تم پرہیزگار بن جاؤ یا اللہ نماز سے تقوا پیدا نہیں ہوتا کیا حج سے تقوا پیدا نہیں ہوتا کیا زکات سے تخوا پیدا نہیں ہوتا ہوتا ہے پھر روزے سے تکوا ہاں جتنا تکوا روزے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اتنا کسی عبادت سے نہیں ہوتا میرے ہاتھ میں ٹیٹی ہے میرے ہاتھ میں پسٹل ہے آپ کی اوپر رکھی آپ نے گاڑی روک دی جتنا مالو نکالو بھائی ڈر جاؤ اللہ دیکھ رہا چپ نکالنا یا نہیں نکال رہا ہے. فورن نکال کے دے دیا یہاں اللہ کا ڈر آج ہمارے دل میں نہیں آیا وہی پسٹل اور ٹی رکھنے والا آدمی نے آج صبح سحری کی ہے روزے سے ہے دن دھاڑے ڈگیتی ڈالا کرتا ہے آج اس نے سہری کھائی روزے سے ہے زہر کی آزان کا وقت ہوا ظہر کی نماز پڑھ کے گھر پہ گیا بیوی میں کے گئی ہوئی ہے کمرے میں فرج رکھی ہوئی ہے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے بھائی نہیں ہے کوئی نہیں ہے فرج کو کھولتا ہے پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں اور شربت روح افزا رکھا ہوا ہے لیکن آج اس کو پی نہیں سکتا پانی شربت رو دودھ میں گھول کے استعمال نہیں کر سکتا چلو میں نے کہا میرے دوست پانی پی لے یہ پھل فروٹ رکھے یہ بھی کھا لے کسی سے کہوں گا نہیں ارے چپ رہو ارے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے ارے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا اللہ کی نگاہ تو مجھے دیکھ رہی ہے میرے بھائیوں یہی آدمی جب پسٹل رکھ کر بندوق رکھ کر جب کسی کی دن ڈکیتی ڈال رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ڈر تو یہ آدمی اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا ہے لیکن آج روزے سے روزے نے کتنا زیادہ خوف اس کے دل کے اندر کتنا زیادہ تخوہ اس کے اندر پیدا کر دیا ملی صاحب آپ نے مغرب کی نماز کہاں پڑھی میں نے کہاں سے راتے مستقیم میں آپ نے سرات مستقیم کے لوگوں سے جی ہاں لو میری پول کھل گئی نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن آج میں روزے سے تھا یا نہیں شہری تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا فریج کا ٹھنڈا پانی میں نے کی کسی کی سب کی غیر موجودگی میں میں پی کے آیا ہوں لیکن لوگ مجھے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی بہت سے بے روزگار بھی روزہ افطار میں بیٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے یا بے روزے سے لیکن آج بے روزے بے روز داروں کی پول نہیں کھل سکتی ہے اسی لیے قیامت کا دن میشر کا دن ہوگا اللہ کہے گا مسند کی روایت ہے اللہ کہے گا فرشتو میرے بندے نے نماز پڑھی اس کو اس کا انعام دے دو فرشتے نماز کا انعام دیں گے اے فرشت اللہ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے زکات بھی تو دی ہے اللہ کہے گا زکات کا انعام بھی دے دو اللہ تیرے بندے نے حج بھی تو کیا ہے اللہ کہے گا فرشتے جاؤ میرے بندے کو حج کا انعام بھی بدلا بھی دے دو فرشتہ کہے فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے روزے بھی تو رکھے اس کا انعام بھی میں دے دوں اللہ کہے گا خبردار آئے فرشتوں روزے کا انعام تم نہ دو اللہ کیوں نماز کا انعام تو نے مجھ سے دلوایا زکات کا مجھ سے دلوایا حج کا مجھ سے دلوایا پھر روزے کا انعام میں کیوں نہ دوں اللہ کہے گا پن لی وانا جزی بھی میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور میں اس کا بدلہ دوں گا پھر فرشتے سوال کریں گے اللہ کیا نماز تیرے بندے نے تیرے لیے نہیں پڑھی کیا زکاة تیرے بندے نے تیرے لیے نہ دی کیا حج تیرے بندے نے تیرے لیے نہیں کیا, کیا صرف روزہ ہی تیرے لیے رکھا اللہ کہے گا ہاں آئے فرشتوں نماز میں غیر شریک ہو سکتا تھا زکات میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی حج میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی یہ ممکن تھا کہ یہ جمعہ جمع اس لیے پڑتا ہو تاکہ محلے والے یہ نہ کہ نماز نہیں کو بہت بڑا زکات دینے والا کہ راہ میں خرچ کرنے والا کہیں حج بھی ہو سکتا ہے اس لیے کر لیا ہو کہ لوگ یہ تانا نہ دیں اتنی دولت مند اور پیسے والا ہوج نہیں کیا لیکن روزہ ڈر سے کبھی میرا بندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ میرے بندے کے پاس کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا سارے لوگ غیر حاضر تھے فرش کی نعمتیں اس کے پاس تھیں اس کو صرف میرے خوف نے اور میرے ڈرنے توڑنے سے روکا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے سے روکا ہے فین نحلی وانا اجزی بہ میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے روزے کا انعام دوں گا روزے کا بدلہ دوں گا اللہ کے نبی سے اب صحابہ کہتے ہیں ہی ہوگا کہا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے لیکن مجھے گمان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کی روز دار کو کیا انعام دے گا لیکن مجھے گمان ہے کہ اس وقت اللہ یہ کہے گا آؤ اے سب آئے میرے روزدار بندو میرے ہاتھ سے انعام لو جب اللہ اپنے ہاتھ سے روز دار بندے کو ایک ایک کر کے بلا کے نام دے گا اس وقت بندے کو انعام جو ملے گا وہ تو قدر ہوگی ہوگی اس وقت سب سے بڑی نعمت ہی ہوگی کہ ایک روز دار بندہ ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کرے گا اللہ سبحان تعالیٰ کا دیدار کرے گا میرے بھائی اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ہمارے استاذ مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری نے کتاب لکھی اور رحیح مختوم جو پورے عالم اسلامی مقابلے میں اول نمبر پہ آئی جب امام حرم نے ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیا ان کی خوشی کا عالم کیا تھا ان کی خوشی کا عالم کیا تھا میرے بھائی آج کوئی پورا سندھ ٹاپ کر لے کالج میں اور اعلان ہو جائے کہ پرویز مشرف صاحب اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں گے تو تاریخ میں نام لکھ جائے گا اس لڑکے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا یہ لوگ یہ لوگ جو معمولی حیثیتوں کے ہیں جب یہ کوئی انعام دیتے ہیں تو لڑکے خوش ہوتے ہیں کہ میری خوشی کا کیا حال ہے کہ آج پرویز مشرف آج فلاں نیتا فلا لیڈر مجھے اپنے ہاتھ سے انعام دے گا تاریخ میں میرا نام لکھ جائے گا ان کے ہاتھوں سے دیے ہوئے انعام پر اتنا خوش ہوتے ہو اس دن روز دار بندوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اللہ اپنے ہاتھ سے ان کو انعام سے نوازے گا اپنے ہاتھ سے انعام دے گا اس وقت روز دار بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور وہ کفے افسوس میں مبتلا ہوں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے جنہوں نے دنیا میں روزوں کو چھوڑا تھا آئے کاش آج کا یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا آئے کاش میں مر کر دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا یا لایتنی لموت کتابیا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا مجھے الٹے ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ सौंपा جاتا ولمدری ما حسابیا اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا ہوتا یا لیتھا کانت کاش میری زندگی کے بعد جو موت آئی تھی وہ موتی میرا خاتمہ کر دیتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا افسوس ملے. یہ ہے اسلام یہ اسلام کلمہ اور کلمے کے بعد دیکھ لیجیے آپ کیسی عبادت نماز کیسی جیسے نبی نے پڑھی ہے روزہ کیسا جیسے نبی نے رکھ کے بتایا ہے آہ. ہمارے بہت سے بھائی نبی کے طریقے کے خلاف بھی روزہ رکھتے ہیں سرما مت لگانا آنکھ میں روزہ مکرو ہو جائے گا روزے کی حالت میں مسواک مت کرنا روزہ مکرو ہو جائے گا سر میں تیل مت ڈالنا روزہ مکرو ہو جائے گا خوشبو مت سونگنا روزہ مکرو ہو جائے گا تیل ڈالنے سے روزہ مکرو ہوتا ہے دن بھر دس بالٹی ڈال لو پانی پہ تو روزہ مکرو نہیں ہوتا خوشبو سونگنے سے روزہ مکرو ہوتا ہے دن بھر ہوا کھاتے ہوتیلتے ہوئے ہوا ناک کے ذریعے جا رہی تو روزہ مکرو نہیں ہوتا اللہ کے نبی اعتقاف میں بیٹھتے تھے اور اممہ آئے شاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت روزے کے اندر آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا کرتی تھیں خوشبو بھی مل دیا کرتی تھی سر میں تیل بھی ڈال دیا کرتی تھی اور کنگی بھی کر دیا کرتی تھی اپنا مسجد ہے نبی میں اور اپنا سر ہجرے عائشہ میں ڈال لیا کرتے تھے اور ہم عائشہ روزے کی حالت میں نبی کے تیل بھی لگا رہی ہیں نبی کے بالوں میں کنگی بھی کر رہی ہیں نبی کی آنکھوں میں سرما بھی لگا رہی ہیں اور نبی کے کپڑوں پر آپ اثر بھی مل رہی ہیں ہمارے روزے اتنے کمزور نہیں کہ کی سیخ کی طرح جب چاہو تب توڑ دو یہ مکرو بھی پتہ نہیں کہاں سے چلایا اکرو مکرو یہ ایک نئی ایجاد اسلام میں دو ہی چیزیں حلال یا حرام ہمارے یہاں کچھ مولوی نئے پیدا ہوئے کہتے ہیں بیڑی سگریٹ تمباکو یہ مکرو ہے میں نے کہا یہ مکرو ہوتا کیا ہے بولا یار سمجھتے نہیں مکرو کس کو کہتے ہیں یعنی اگر نہ کھاؤ تو اچھا ہے اور اگر کوئی استعمال کر لے تو گنا نہیں ہے میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بیگریٹ میں جو پیسہ جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہاں خرچی تو ہے میں نے کہا اب فتویٰ دو مفتی صاحب بولا کیا میں نے کہا قران کہہ رہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اب مجھے یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکروہ میں نے کہا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے انه لكم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے اور اللہ کہہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور کھلا ہوا دشمن بھی ہے اب آپ بتائیے ہمیں جب کھلا ہوا دشمن اور اس کا بھائی بننا ہمارے لیے مکرو ہے کیا بولا نہیں حرام ہے تو ہم نے کہا پھر بیڑی سگریٹ کیا ہوئی بولا چپ رہو یار تم لوگ جانے کیا کہتے رہتے ہو میں نے کہا آپ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری پا گئے ہیں کہیں سے فتوا دینے کی یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ اکرو مکرو تکرو پیچ میں پتہ نہیں کہاں سے لائے کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا آدھا ادھر سے لائے آدھا ادھر سے جوڑا یہ ہے اسلام ان کا روزے کی حالت میں وہ انجیکشن جو غذا کا کام اور طاقت کا کام نہ کرتا ہو وہ بھی لگوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں خون بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں برش بھی کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں ضرورت کے تحت عورت نمک چکھنے کے بعد ہانڈی چکھنے کے بعد اس کو تھوک بھی سکتی ہے ضرورت کے تحت یہ ساری چیزیں جائز ہیں روزے کو اتنا کمزور نہ بناؤ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں پوچھنا لگوایا کرتے تھے خون کہیں جمع ہوتا تھا اس کو سینگی کے ذریعے پائپ کے ذریعے کھینچ لیا جاتا تھا وہ خراب اور فاسد خون نکلوایا جاتا تھا اور اللہ کے نبی نے خود پوچھنا لگوایا اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ وغیرہ کا بھی ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں خود بخود اگر احترام ہو جائے تو روزے پہ فرق نہیں روزے کی حالت میں خود بخود قید ہو جائے الٹی ہو جائے تو روزہ اپنی حالت پہ برقرار رہے گا روزے کے اوپر کوئی نقص و نقصان نہیں پڑے گا میرے بھائی روزوں کو اتنا کمزور نہ بناؤ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق روزے رکھو جیسے آپ نے رکھ نخنے کا طریقہ بتایا اور ہاں یہ بھی کہا لیسا من اللہ کے نبی نے کم من سو یمن لیسا له من صیامه الا جو و کم من قائم لیسا له من, من قيامه السحر بہت سے روزدار دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں صبح سحری کرتے ہیں شام کو افطار کرتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوکا مرنے کے کچھ نہیں ملتا اور بہت سے شب بیداری کرنے والے رات جاگنے والے ایسے ہیں جو بہت پوری پوری رات جاگتے ہیں حالانکہ ان کو आंखें پھوڑے کے سوا کچھ نہیں ملتا فرمایا یہ کون لوگ ہیں فرمایا جو ایک مہینے روزے رکھ کر ایک مہینے عبادت کر کے سال کے گیارہ مہینے پھر مسجدوں میں آنے کا نام نہیں لیتے یہ مقصد ہے شہری میں اٹھنے کا کچھ یہ ہے چار چیزیں پانچویں چیز ہو گئی ہو جل حج کرو وہ بھی اتفاق اور اتحاد کا ایک ساری دنیا کا مسلمان ایک جگہ, جگہ اکٹھا ہوتا ہے رنگ نسل ساری چیزیں ختم لا فضلہ لیا ربی یہ نالا جمی ولا لمی یہ نالا عربی. آج کسی عرب کے رہنے والے کو آجم کے رہنے والے پر کوئی درجہ نہیں کسی اجم کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں لا فضلہ ہمر اسود آج کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں سب برابر ہے اللہ کی دربار کے دربار میں سب کہہ رہے لبیک لبک لبیک اللہ لبیک لبائ کے لا ریک الگ نارے لگا رہے سب ہیں اور اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے آئے فرشتو آج کائنات کے چپے چپے سے یہاں جو حجاز پہنچے جو حاجی پہنچے یہ کیا مانگ رہے ہیں کیوں آئے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ آج یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کر رہے ہیں اور तुझसे تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں اے فرشتو گواہ رہنا, گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا میں نے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کر دیا جس طریقے سے ماں کے پیڑ سے کوئی بچے نے آج ہی پیدا ہوا ہو آج ہی جنم لیا ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا محلو کچھ ایل ساف ہو جاتا ہے میں نے بھی اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو مٹا دیا اور ساف کر دیا لیکن ہاں اس موقع پر بھی اگر کسی کا حق آپ مار کے گئے ہیں تو اللہ اس حق کو معاف نہ کرے گا جب تک کہ آپ کا بھائی آپ کو معاف نہ کریں پھر ایک روایت سنت کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور نہیں میں خود ہی بیان کر دے رہا ہوں پھر ایک فرشتہ آتا ہے ہر تو ہے لیکن حد درجے کی نہیں غریب حدیث ہے ایک رابی ضعیب ہے ہاتھ رکھتا ہے سینے پر اور کہتا ہے اے حاجی اللہ نے تجھے گناہوں سے بالکل و دیا ہے دیکھ تو آج گناہوں سے ایسا دھل چکا ہے جیسے کوئی بچے نے آج ہی جنم لیا ہو ولادت ہوئی ہو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تیرے اوپر بھی نہیں دیکھے حاجی اپنے علاقے جانے کے بعد اپنے ملک جانے کے بعد اپنے شہر جانے کے بعد اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے اپنی نیکیوں کو گناہوں سے نہ بدل لینا یعنی پھر سے تو حاجی بن کے جا رہا پاجی نہ بن جانا کچھ لوگ تو حج ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ داڑھی کی آڑ میں شکار کیا جائے حج کرائیں گے پھر تو اتنا دھوکا کریں کرتے ہیں لوگ کہیں گے ارے حاجی ہوگا دھوکا تو نہیں کرے گا کچھ لوگوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے یہ اسلام کی تعریف اللہ کے نبی نے کی اور حج بھی ویسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے علاقے کا ایک آدمی حج کرنے گیا بےچارہ نام نہیں لوں گا بڑی مبارک ہستی ہے وہ اس کا نام لینے سے پہلے مجھے سو مرتبہ وضو بنانا پڑے گا بہت مبارک ہستی ہے وہ گیا اور ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑا کھانے کعبہ میں اپنے ہی کمرے میں پڑتا گیا اور وہاں جا کے کہہ رہا ہے بہت بڑا مولوی مانا جاتا ہے وہ اپنے علاقے کا وہاں جا کے کہہ رہا میں اپنا ایمان سلامت رکھ کر واپس چلا آیا میں اپنا ایمان بچا کر چلا آیا میرے کانوں میں آواز پہنچی میں نے کہا کس مقصد سے اس نے کہا میں نے چھیڑ دیا ہم نے کہا اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ذرا یہ واضح کر دے کہ ایمان کی سلامتی کیا ہے اس نے پھر دوسرے دن جلسہ کیا اور جلسے میں کہا کہ میں وہاں خانے کعبہ تک پہنچا اور اپنے کمرے میں میں نے نماز پڑھ لی لیکن کسی وہ امام کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی کسی بہابی امام کے پیچھے خانے کعبہ میں میں نے نماز نہیں پڑھی ہے میرا ایمان محفوظ رہ گیا میں نے کہا کہ اس مقدس زمین پر پہنچنے کے باوجود جو آدمی اس جگہ تک نہ پہنچ پایا ہو آج مجھے رسول کی وہ حدیث بالکل سادے کو سچی نظر آ رہی ہے کہ آج کے بعد اس مقدس جگہ پر کسی کافر کا قدم نہیں رکھا جائے گا یہ حدیث مجھے بالکل منوان صادق ایک گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو بنا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم کون ہیں اس مقدس زمین پر پہنچنے کے باوجود جو آدمی خانے کعبہ جہاں ایک رکعت پڑھنے کا ثباب ایک لاکھ رکعت کے برابر ہو میرے بھائیو اگر اس کو اس جگہ پر نماز پڑھنا نصیب نہ ہوا ہو تو یہ ایمان بچا کے آیا یا ایمان لٹا کے آیا یہ آیا تو وہی سوچ سکتا ہے اسی لیے کہا کہ ہر وہ کام لقد فی رسول اللہ اس وطن جس پر رسول کی مہر ہو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا لقد کان للکم فی رسول اللہ اسوہت حسنہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے فی رسول اللہ اسوہت حسنہ دیکھی عربی کی عبارت یہ ہے لقد کان للکم فی رسول اللہ عربی زبان میں خبر مبتدا پہلے خبر بعد میں ہوتی ہے لیکن یہاں فی رسول اللہ رسول حرف مزاف اللہ مضاف مضاف مزافل سے مل کر خبر مقدم ہے خبر پہلے ہے اس حسنہ الحسن مبتدا بعد میں ہے مبتدا بعد میں ہے جبکہ مبتدا پہلے ہونا چاہیے تھا اور خبر بعد میں یعنی یہ ہونا چاہیے تھا اس وط الحسن فی رسول اللہ ایک آئیڈیل ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں لیکن جب خبر پہلے آ جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے پھر رسول اللہ ہی اس یعنی تمہارے لیے صرف اور صرف رسول کی زندگی ہی نمونہ ہے کسی اور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے نہ اماموں کی نہ پیروں کی نہ مرشدوں کی نہ مولویوں کی کسی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ لال عالمین تو اس نمونے کو ہمیں اپنانے کی توفیق ادا فرما ہم نے اور بھی لمبی حدیث پڑھی تھی لیکن وہ ابھی ایمان ہے پھر احسان ہے پھر قیامت ہے پھر قیامت کی نشانیاں ہیں میں اس تک ابھی نہیں جا پاؤں گا یہ حدیث دوسرے علاقوں میں میں پوری کروں گا میرے بھائی اللہ سے دعا کرو کہ اسلام کی تاریخ میں جو پہلا جج پہلا جز السلام اللہ علیہ محمد رسول اللہ و و و رمضان و میں نے پڑھا ہے اللہ رب العالمین یہ اسلام کا جو انٹروڈکشن اللہ کے نبی نے کرایا ہے تو ہمیں نبی اکرم کے لائے ہوئے اسلام پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق ادا فرما ہمارے بچوں کو بھی اس سے نواز دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما اور جو تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان کو کروڑ کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرما ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا وہ ما علین اللہ البلا المبین و آخر و دا نا الحمد اللہ رب العلمین السلام علیکم و اللہ